صورت البقار پارہ نمبر دو ہے یہاں سے ان ہم سبق کا آس کرتے ہیں آیت نمبر ہے دو سو گیارہ آیت نمبر دو سو گیارہ صورت البقار بارہ نمبر سلبنی اس رین ہوم ا كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعِقَابِ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيمة والله يرزق من يشاء بغير حساب اللہ رب العزت نے یا خلوف یہاں سے بارہ نمبر حکم کا بیان فرما دیا وہ یہ تھا کہ آپ اسلام میں تام طور پر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور جتنے بھی احکام ہیں اسلام کے ان کو آندو اس بات کے بعد اللہ نے جب یہ تاکید ذکر فرمائی مسلمانوں سے پھر بنی اسرائیل کی طرف اللہ خطاب کا روخ چینج کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ بن اسرائیل سے پوچھے کہ آپ کو کتنے اللہ نے واضح دلائل دیے ہیں اللہ کے دین کی حقانیت پر قرآن کریم کی حقانیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت پر پھر بھی تم اس چیز کو نہیں مانتے جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کی طرف تم نہیں آتے ہو وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ظلمات سے تمہیں نکال کر نور کی طرف لانا چاہتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کی نعمت سے تمہیں نوازا ہے جو کہ ایک مستقل کی کتاب ہے اللہ رب العزت نے تمہیں نوازا ہے رسول اللہ وسلم کے ہونے پر جو کہ وہ رسول مت ہے پوری دنیا کے لیے پورا عالم کے لیے وہ رحمت بن کر آیا ہے اس نعمت کو تم کیا کرتے ہو نہیں مانتے اس کے باوجود کہ ان چیزوں پر اللہ کی طرح سے تمہارے پاس بلائل آ چکی ہیں یعنی آپ کے پاس دلائل ہے ان چیزوں کے حق پر پھر بھی تم نہیں آتے لیکن اس کی پھر اللہ جل شانح آگے سزا بتاتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرتا ہے اس کے بعد اس کے پاس واضح دلائل آ چکے ہوتے ہیں تو اللہ جلشانہ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں تو لہذا تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہے اس چیز کو تم تھوڑا سا غور کرو سوچ لو تو اللہ جلشان بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر اور عقیدت کی یاد دلاتے ہیں کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا اگر تم نے اللہ اور اس کے رسوخی کے بات نہیں مانی اور اپنے حد گرمیوں پر زد پر انعد پر قائم دائم رہے تو یہ چیز تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے یعنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اللہ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل تم پوچھو بنی اسرائیل سے پوچھو کم آتی ہم ہوم کتنے دیے ہیں ان کو ان بنی اسرائیل کو من آ یتین بینا ہم نے دیے بنی اسرائیل کو نشانیاں ایسی نشانیاں کہ ساری کلی نشانیاں ہم نے ان کو دی دی اس اپنے اپنے وقت کے حساب سے لیکن انہوں نے کیا نہیں کی ان نشانیوں پر غور نہیں کیا اللہ کے کی دلائل پر غور نہیں کیا پھر بھی یہ اپنے ہٹ گرمی میں ہیں اپنے زد پر ہے تو لہذا یہ بات ان کے کی لیے کیا ہے نقصان دہ ہے نما دماجا اطہف ان اللہ شدید القاب اللہ فرماتے ہیں جو انسان جو شخص اللہ کے پاس سے آئی ہوئی نعمتوں کو بدل دیتا ہے بدل ڈالتا ہے اس کو قبول نہیں کرتا تو اس کو یاد چاہیے کیا یاد رکھنا چاہیے فعین اللہ شدید الرقاب یہ بات کہ اللہ سخت عذاب بہت بڑا عذاب دینے والا ہے اللہ کی فرمانی کو انسان کرتا ہے اس کے باوجود کہ اللہ اس کو سمجھاتے رہتے ہیں اور اس کو درائڈ دیتے رہتے ہیں اس کے بعد اس کو بات نہیں سمجھ آتی تو اللہ جان شدید عذاب دینے والا سخت عذاب دے گا ان کو تو یہ عذاب کی کیا ہے مستحق ہے تو یہاں اللہ رب العزت ہے تو حالت ہے وہ بتا دی کہ شروع میں یہ بالکل بات مان نہیں رہتے لائل اللہ نے بیچ لیے شاید کہ دلائل کرو سے بات مان دی. لیکن پھر بھی اللہ کی نعمتیں انہوں نے ابو نہیں کی اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے تکرایا اور اس کے بعد اللہ فرماتے تو اللہ ان کو کیا دینے والا ہے سخت بڑا عذاب دینے والا یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں صرف بڑی اسرائیل نہیں ہے اور لوگ بھی ہیں جو کہ کافر ہے کافروں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو ہم نے مزئین کر کے پیش کیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہ دنیا ہی ہے اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں ہے یہ تو خالی ہونے والی ہے آگے اصل جو آنے والی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے اور وہ زندگی ہمیشہ رہے گی تو اللہ فرماتے ہیں زئیے نہ کفر الحیات دنیا جن لوگوں نے کافر اختیار کیا ان کے لیے دنیوی زندگی بڑی دل دلکش بنا دی گئی ہے یعنی ان کے دلوں میں کس نے دلکش بنائی ان کے نفوس نے ان کے شیطانوں نے شیطان نے ان کے دل میں ڈال دی کہ اصل زندگی تو یہی ہے اسی میں منزے ہیں آگے تو کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا ان کے لیے حیات دنیا جو ہے یہ دنیا کی زندگی دلکش بنا دی گئی پھر صرف اور صرف یہ فریب یہ نہیں کہا رہے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا دلکش بنا دی گئی اور اسی دنیا میں یہ کو گئے اور اسی میں زندگی گزار رہے ہیں نہیں, نہیں نہیں صرف اس پہ یہ یہ غلطی نہیں ہے بلکہ دوسری غلطی ان کی ہے ویس فرون مین اللہدین مومنین سے جو اہلیمان ہیں ان سے مسخرہ کرتے ہیں ان کی مذاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ یہ یہ کر رہے یہ یہ یہ کر رہے آج کل کے دور میں بھی یہی ہے جو دیندار لوگ امیر ترین لوگ دنیا سے مغرور لوگ ان لوگوں کے کی کیا مذاق اڑاتے ہیں ان پہ تو مسور کرتے ہیں یہ اس زمانے میں بھی تھا آج بھی ہے یہ دور فرمائے یہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ وہ مومن ہے ایمان والے اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں ولدین تقوف یوم <الْقِيَامَة> لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں ہم کیا ہے ہم درجے والے ہیں ہمارے پاس مال و دولت ہے ہی دنیا زندگی کی جو ہے نا ہمارے پاس موجود ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو فانی ہونے والی چیزیں ہیں اصل جو متقی لوگ ہیں یہ ان کے اوپر ہوں گے روز اقمت میں ان کا مقام ان سے اوپر ہوگا اللہ جلش ہو اپنی نعمتوں سے اپنے فضل اور کرم سے اپنی رضا سے ان کو کیا کریں گے نواز دیں گے جو اہلی دنیا ہوں گے یہ تو برباد ہوں گے اس وقت اللہ فرماتے ہیں اللہ تقو شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا کیا یعنی متقی لوگ فوق ہوں یوم کیا روز قیامت میں ان سے بلند ہوں گے وَاللہُ يَرزُقُ مَن اللہ عرض کو مئی شاہ حساب بے شک اللہ جل شانہ و رضق دیتے ہیں بغیر حساب کے جس کو چاہے معیش جس کو اللہ چاہے اس کو بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں مطلب یہ کہ یہ اپنے مال اور دولت پر مغرور ہے یہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مالیت میں سے یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں اور ہم بڑے کھل کے کاتے ہیں پیتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بھی تو ان کا کوئی اپنا کام اللہ جلشان ہو رزق جس کو چاہے بغیر حساب کے دیتا من اللہ نے اشارہ کر دیا من میں عموم ہے موصول ہے اس بات کی طرف کہ دنیا میں رزق دینا اللہ کا یہ اللہ نے کوئی خاص نہیں کیا اللہ مسلمان کو بھی بلا حساب رزق دیتا ہے اسی طرح اگر چاہے تو کافر کو بھی اللہ رزق دیتا ہے بلا حساب کافر کو بھی اللہ امیر بنا لیتا ہے کیونکہ دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں کوئی چیز نہیں ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی جو حیثیت ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں نہیں ہے اللہ ربیضت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کو کوئی عزت قدر نہیں دیتا اس لحاظ سے یہ دنیا اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے تو عارضی ہے آج ہے کل نہیں ہے تو اس سے تو فنا میں جانا ہے یہ چیز بقا اس میں ہے نہیں جب بقا نہیں ہے جس چیز میں بقا نہیں ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے بے قدر ہوتی ہے اس کا کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے جیسا کہ آج کل, کل چائنا کا مال ہے چائنا کا مال کو لوگ نہیں پسند کرتے اسے کیونکہ وہ جیت سکتا ہے تو چل جاتا ہے اس کے بعد جو خراب ہو گیا تو کوئی ٹھیک بھی نہیں کرواتا تو اس لحاظ سے اس دنیا کی بھی یہی حیثیت ہے یہ خالی ہونے والی چیز ہے تو اللہ عزت عزت تو دیتا ہے ہر ایک ہو جو کہ بغیر اس کا قید اللہ نے مسلمان کو بھی دیتا ہے الله رب العزه نقص كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكموا بين الناس في ما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتواهم من بعد ما جاء البيان بينهم, بينهم, بينهم. فرماتے ہیں مطلب یہ ایک ہی دین کے پیروکار کے ایک دن پر چلتے رہے تو پھر کیا ہوا بعد میں اختلافات پیدا ہو گئے جب اختلافات پیدا ہو گئے لوگوں نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے انبیاء بھیجے ان کے دو کام تھے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے بشارت دیتے تھے اور جو برائی کرتے تھے برے اعمال کرتے تھے ان کو ڈراتے تھے اللہ کی گرفت سے اللہ کے آزار سے اور ان لوگوں کو سمجھانے کے لئے اللہ نے ان امبیا کو کتابیں بھی لیں کہ ان کتابوں کو ان لوگوں کو پڑھائے ان کو سمجھائیں کیونکہ کسی کو سمجھانے کے لئے کوئی نہ کوئی منہج ہونا چاہیے کوئی نصاب ہونا چاہیے اللہ نے ان کو نصاب بھی مقرر کر کے دیا کہ اپنی امتوں کو اس کتاب کو پڑھائیں اور اس ان کو اس کتاب کے ذریعے سے سمجھائیں اور اس کتاب کے ذریعے سے تم لوگوں کے درمیان میں حق اور باطل صحیح اور غلط کا جو فیصلہ ہے وہ کیا کریں جو اختلاف فی مسائل ہے ان مسائل کو آپ کیا کریں حل کریں کبھی کبھار انسان زد میں آ کے غلط مسئلے پر ڈر جاتا ہے اور کڑا ہوتا ہے نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ حق کو حق ماننا چاہیے اور باطل کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ باطل ہے تو انبیاء کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ حق اور باطل ان کو سکھائے کہ یہ بات حق ہے اور یہ بات اس کے درمیان میں انبیاء بتائیں گے تمہیں تمیز کرو حق اور باطل کو کیا کرو اللہ رب العزت اس کے ذکر یہاں فرماتے ہیں یعنی اللہ رب العزت نے دنیا کو ایک آزمائش گاہ بنا دیا اور اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں واضح دلائل اللہ کی توحید کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لانے کی اللہ رب العزت نے سارے دلائل کیا کر دی یعنی وہ دی ہر چیز میں اللہ کی وجود کی کیا ہے وہ قدرت موجود ہے اس میں وہ دلیل موجود ہے اسی طرح اللہ رب العزت فرمایا کہ اللہ کو واحد اللہ شریک مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانے اسی طرح تم ایمان لے بالغیب چیزوں پر وہ چیزیں جو تم نے نہیں دیکھے اور اللہ اس کے بارے میں بتاتا ہے تمہیں جو تمہیں ابھی نظر نہیں آئی تو عمر اب ایمان لے یہ ایمان لانا بالغیب یہ بھی آزمائش اللہ کی طرف سے رہے. کیونکہ غیب کی چیزیں جب نظر میں آ جائیں تو پھر وہ غیر نہیں سمجھی جاتی پھر ان پہ ایمان لانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر ایک امتحان کیا ہوا ہے وہ چیزیں جو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ آنے والی چیزیں ہیں ان پر ایمان لائے مثلا بعد الموت کیا ہونا ہے ہاں جی عالمی برضخ کی زندگی ہے یہ غیب کی چیزیں ہیں عالم آخرت ہے ابھی جنت ہے دو ہے یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں تو ان پر ایمان لانا یہ جزی ایمان ہے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کتاب بھیجی اور کتابیں دی ان کو انبیاء کو تو ان کو ان کتابوں کے ذریعے سے تم سمجھاتے رہنا اللہ فرماتے ہیں الناس امتاً واحدتا ساری امت سارے لوگ شروع میں ایک ہی امت تھی ایک ہی گروہ تھی اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا فباط اللہ بھی نہ اختلاف کے بعد اللہ نے ان کے اندر انبیاء بھیجے مبشرین بشارت دیتے تھے نا اعمال کرنے پر وہ برے اعمال کرنے پر اللہ ڈاتے تھے ان کو یہ نہ کیا کرے وہ معمول کتاب اللہ نے اتارا ان کے ساتھ اتاری کتاب کون سی کتاب آسمانی کتابیں ہاں جی چار کتابیں ہیں وہ کیا تورات انجیل زبور اور قرآن کریم سو صحیف اللہ نے اتارے انبیاء پر یہ کتابیں اللہ نے حق کے ساتھ اتاری یعنی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے یہ ساری کتابیں برحق کی کس لیے اتاری تاکہ انبیاء کیا کرے لیا حکمہ بین الناس تاکہ یہ فیصلہ کر سکیں لوگوں کے درمیان میں اختلافو کی ان مسائل سب سے پہلے اختلاف اللہ کی عبادت میں شروع ہو گئی جب انبیاء نے کہا کہ وہ حدب اللہ ذات کی عبادت کرے تو انہوں نے کیا کر دیا اس میں اس حد کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ اپنے خود ساختہ خدا کی بھی ساتھ ساتھ عادت کیا کرتے تھے یہ بھی اختلاف ہے یعنی اختلاف فی الاصول اصول میں کیا اختلاف ہے انبیاء نے سمجھا کہ نہیں اصول ایک ہونی چاہیے سب کے اصول ایک ہے ایمانیات سب کو ماننی چاہیے اسی طرح اللہ کی ذات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو یہ سب چیزیں کیا ہے یہ اصولی چیزیں ہیں تو جس چیز میں ان کا اختلاف تھا میں ان کو کیا کرے درمیان میں فیصلہ کریں تو ان لوگوں نے پھر اختلاف کیوں کیا اختلاف کب کیا اللہ جشان ہوں وہ بھی بتاتے ہیں اختلاف کیا انہوں نے. پہلے اختلاف نہیں تھا جب حق اور باطل کا مقابلہ شروع ہو گیا تو اس وقت پھر کچھ لوگ حق سے ہو گئے اور کچھ حق کے مخالف ہو گئے باطل انہوں نے اپنا لی شیطان کی باتیں نفس کی باتیں ماننی شروع کر دی اختلاف اس وقت آ گیا جب تک مقابلہ نہیں تھا حق اور باطل کا ایک تھی. کسی کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا ٹھیک ہے دی. اور اختلاف سے ہی اظہار حق ہو جاتا ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف و امت کی رحم میری امت کی جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے اس سے اظہار حق ہو جاتا ہے اگر وہ اختلاف اختلاف کے دائرے میں ہو اختلاف کے دائرے سے باہر نہ ہو کفر وغیرہ کا فتوی نہ لگ جائے دوسرے کے اوپر اور اختلاف سے جتنے بھی اختلاف و مسائل میں اس میں تحقیقات ہوتی رہتی ہے حق کا اظہار ہو جاتا ہے اس ذریعے سے تو اللہ فرماتے ہیں مقت اللہ ان مسائل میں اللہ کی دین میں اختلاف نہیں کیا الہ دینا او تو ہو ممبا جما جات نات مگر ان لوگوں نے اختلاف کیا او تو ہو جن کو ممباد ما جا اتحم اس کے بعد کہ وہ ان کے پاس آئے دلائل واضح روشن دلائل ان کے پاس آئے من بعد اس کے بعد جا کے کیا آئے ان کے پاس البینات واضح دلائل یہ اختلاف پھر کیوں کیا اس قرآن کریم کے حقانیت پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت پر اس کے حق ہونے پر دلائل اللہ نے روشن دلائل بیچ دیے پھر اختلاف کس بات کی ان کو ماننا چاہیے اللہ فرماتے ہیں وجہ خلاف کی وجہ کیا بنی بغیم بئی نہ ہوم باہر زد کی وجہ سے بغل بغی کہتے ہیں تجاوز کرنا زد بازی کرنا انہوں نے زد سے کام دیا آپس میں زد شروع کر دی کیونکہ یہود جتنے بھی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کرتے تھے ضد کرتے تھے اور ان کا دعوی یہ تھا کہ جو نبوت کا سلسلہ ہے یہ تو اللہ نے کب سے ہمارے اندر چلایا ہے حضرت عبر علیہ السلام کو دیکھے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیکھے اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اسی طرح عیسا علیہ کس کو رسا علیہ السلام کو دیا یہ سلسلہ تو بن اسرائیل کے اندر ہمارے لوگ تھے ان کے اندر آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ کے آجی قریش میں سے اور کم میں سے یا کے پیغمبر بنے ہمارے اوپر آج ہمیں ہمیں دین سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے دین کو چھوڑو اس طرف آ جاؤ یہ تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اختلاف کس کی وجہ سے اس, اس کا سبب کیا ہے بخی بینہم میں نہ ہوں یہ آپس میں ان کی زد, زد بازی کی وجہ سے یہ اختلاف اٹھا اور اختلاف شروع ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حق بات بتاتے تھے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ادھر ادھر کرتے تھے پھر اس میں اختلاف چلتا رہا اختلاف چلتا رہا اس اختلاف کی وجہ سے اللہ نے اظہار حق کر دیا صحیح اور باطل کا پتہ چل گیا تو جب چل گیا فہد اللہ الدین کا ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جن لوگوں نے ایمان لیا ہے جو مومن ہے یعنی مومن نین کو اللہ نے ہدایت دی جس کے اندر ایمان کا تھوڑا سا بھی خمیر تھا اس کے اندر ایمان کی رجحان تھی اللہ نے ان کو ہدایت دی نمخت فی اس چیز سے جو کہ انہوں نے اختلاف کیا تھا حق میں سے بے ہی اپنی اجازت سے اللہ نے اپنے حکم سے ان کو حقانیت حق کے کی طرف ان کو کنچا اور حق بات ان کو سمجھائی اللہ نے ان کے ذہن میں حق کی بات ڈال دی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حق راستے پر چلایا تو یہ مومنین کا کیا تھا حال خال تھا اللہ فرماتے اللّہ معیشرت مصمی اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو اللہ چاہے صراط مستقیم کی طرف سیدھی راہ کے طرف اللہ جس کو چاہے وہ پہنچا دیتا ہے پھر سیدھی راہ پہ اس کو چلا دیتا ہے میں یشا اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملنا کسی کی نصبی کی حق نہیں ہے نہ کسی کوئی حسبی حق ہے نہ کسی کے کوئی مال کی وجہ سے کوئی حق ہے یہ ہدایت کوئی چیز ہے بازار میں بھیجی جاتی ہے اور ایک آدمی جا کے خرید کے اپنے لیے لے آتا ہے بڑے مالی بڑی مالیت اور پیسے دے کر یہ بات نہیں ہے اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے جس کو چاہے ہدایت نہ دے اس کی کئی مثالیں ہیں اللہ ربز نے کافر کے بیٹے کو نبی بنا دیا اس کو اللہ نے ہدایت دے دی تو ابراہیم علیہ صلاۃ السلام ہے آذر اس کا والد عام تفاصر یہی لکھتے کہ والد تھا اس کا کوئی کہ کی چچا تھا بہرحال خاردال شرکا ہے وہ بتوں کا کاروبار کرتے تھے بت بنا کے بیچتے تھے لوگوں کو حکم دیتے تھے ابراہیم علیہ اللہ کو اللہ نے اسی گرامنے میں پیدا کیا وہ جو کہ اللہ رب العزت کے تولیق کی آواز اٹھاتے تھے اللہ نے نبی بنا دیا اور اس کے اولاد میں اللہ نے یہ سلسلہ نبوت کا چلا ہے اسی طرح دوسری طرف حضرت لت علیہ السلام اس کی بیوی مسلمان نہیں تھی حضرت نوح علیہ السلّۃ والسلام اس کا اپنا بیٹا ہے وہ اللہ نے ہدایت نہیں دی وہ کافر چلا گیا دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلام فیور کرنے والے اس کا چچا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بچاتے تھے مشرقی مکہ کے عزیتوں سے تو اس کو جب ہدایت نصیب نہیں کی تو اللہ رب العزت نے ہدایت نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مِنتیں کی اس کو کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑو نہیں پڑا تو اس لحاظ سے یہ ہدایت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی وجہ سے اللہ سے ہمیشہ ہدایت اور ہدایت پر مستقیم رہنے کی دعائیں مانگنی چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کہ دو انگلیوں کے درمیان ہے کیا انسانوں کے دل جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں ان کے دل اللہ کے اختیار میں ہے ان کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے یو قالم یشا جب اللہ چاہے جس طرف چاہے وہ اللہ تعالی اس کو پلٹا دیتا ہے ہدایت سے گمراہی کی طرف اللہ چاہے انسان اچھا خاصا ہدایت پہ ہوتا ہے ایک دم گمراہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار انسان گمراہ ہوتا ہے بالکل فاسق فاجر اللہ جلشانو اس کو ہدایت دیتے ہیں اور ہدایت پانے کے بعد وہ بڑا اچھا ایک, ہے ایک نورانی شخصیت بنتی ہے اللہ جلوشانو اس سے دین کا کام لے لیتے کی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی وجہ سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہ ثبت قلبی على آتق اے اللہ میرے دل کو اپنی طاعت پر ثابت قدم رکھو اس کو مضبوط رکھو کہاں پسل نہ جاؤ. کہاں میرے دل کو کوئی اور کینچ کر نہ لے جائے ٹھیک ہے نا جی کیونکہ خواہشات نستانی انسان کا اپنا نفس یا مارا بھی سو ہے اسی طرح انسان کے ساتھ شیطان دشمن لگا ہوا ہے کبھی وار اس کی باتوں میں انسان آ کے حاجی وہ جو تصویر قلب ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر انسان اپنے حق راستے سے ہٹ کر نا حق راستے پہ چل پڑتا ہے ہدایت کی دعا اور اس پر استقامت کی دعا اللہ سے یہ مانگنی چاہیے اس وجہ سے اللہ فرماتے ہدایت دیتے ہیں سو قریب یہاں سے اللہ رب العزت اللہ رب العزت جنت کا حصول کا ذکر فرماتے ہیں کہ کیا, کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے جنت تم حاصل کرو گے نہیں جب تک تم اسی راستے پہ نہیں چلو گے انہیں مصیبتوں کو اپناؤ گے نہیں کو تکلیفیں نہیں کاٹو گے جو تم سے پہلے لوگوں نے کاٹی ہے انہوں نے یہ جنت, جنت جنت جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ جنت اللہ نے ڈام لیا ہوا ہے کس سے مصائف سے مشقتوں سے تو جو انسان مسائف دنیا میں مشقت دین کے لیے برداشت کرتا ہے ان کانٹوں پر چل چل کے پھر جا کے جنت میں پہنچ جاتا ہے اور جنت کا راستہ ان چیزوں سے یہ بڑا ہو جنت کا حصول یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے بڑی قربانی دینی ہے ہر قسم کے مصائب نفس کو دبانا پڑتا ہے شیطان کو دبانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ کی بات ماننی پڑتی ہے جنت ایسے حاصل نہیں ہوتا اللہ رجح فرماتے ہیں کیا تمہارا یہ گمان ہے تم یہ گمان کرتے ہو انت خل الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ جنت حاصل کر لو علم سلین من قبل ابھی تک تو تمہارے پاس آئی نہیں ان لوگوں کی مثال تم سے پہلے گزری ہے وہ کیا مثالیں تھی ان کی ان لوگوں نے جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور جنت انہوں نے حاصل کیا وہ مثالیں تو تم نے پڑھی نہیں سمجھی نہیں وہ کیا چیزیں ہیں وہ کیا کرتے تھے مسط ہوم الباسا او اللہ فرماتے ہیں ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں نست ہم پہنچے ان کو الباسا او سختیاں و اور اشترا تکلیفیں واضح زیرو اور ان کو ہلا ڈال دیا گیا اللہ نے ان کو ہلا ڈالا واضو الزیرو کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرح طرح کے مسائل گیر لی اللہ نے ان کے اوپر اللہ نے یعنی ہلا دی ان کو پورا ان کو ہلایا یہاں تک یقور ودینسر اللہ ایسی تکلیفیں آئی کہ یہاں تک کہ کہنا پڑا نبی نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ممن تھے اس کے ساتھ ہی تھے انہوں نے کہا کہ متا نسر اللہ یعنی اتنی تکلیفیں ان پر آئیں کہ انہوں نے کہنا پڑا کہ اللہ کی مدد کب پہنچے گی کب ہوگی اللہ کی مدد تو اللہ کی طرف سے پھر ان کو جواب آیا, آیا تھا اللہ انسر اللہ ہی قریب خبردار اللہ کی جو نصرت ہے وہ بہت قریب ہے یعنی تم نے اللہ کی دین کے لیے قربانی دے دی اور تم امتحان میں ڈلیں گے تم نے امتحان پاس کر دیا تو لہٰذا اللہ کی نصرت اللہ کی مدد یہ کیا ہے تمہارے قریب ہے تمہارے نزدیک ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنی نصرت اور مدد کی دی یعنی خبر دی, گوی دی کہ آپ پریشان مت ہو تمہارے اوپر جو مسائل جو مصائب مشقتیں یہ آتی رہی تکالیف تم نے برداشت کی اس میں تم کامیاب ہوئے تو کامیابی کے بعد جو نتیجہ ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے صحابہ کا دور دے کے شروع والا تیرہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام کیا ہے جو زندگی کے مقرر میں گزاری وہ کن مشقتوں سے آگے گزاری ہے اور طرح طرح کے کافروں نے ان کے اوپر ظلم اور بربریت کا کیا, کیا؟ یعنی بجاڑ کیا تھا اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیتے رہے لیتے رہے آخرکار ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اللہ کے حکم سے ہجرت کی مدینہ منور آ گئے آہستہ آہستہ تعداد بنتی گئی اور صحابہ کی تعداد ایمان بن گیا اس کے بعد پھر جہاد کا حکم آیا پھر جہاد غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی کتنی مشقت برداشت کی ٹھیک ہے نا جی تو انسان کے اوپر اپنی زندگی میں مختلف ادوار مشقتوں کے تکالیف کے یہ آتے رہتے ہیں یہ تو صرف اللہ نے پرکھ نہ ہوتا ہے کہ اس میں میرا صحیح بندہ کون ہے اور برائے نام بندہ کون ہے جو صحیح بندہ ہوگا وہ ان مسائل کے میدان میں ثابت قدم رہے گا کبھی متزلزل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہلا کے رکھ دیتا ہے لیکن پھر بھی یہ ڈڑا رہتا ہے اللہ کے دین پر اللہ کے پر وہ کبھی ہلتا نہیں ہے جو انسان معمولی سا کمزور سا ہو ایمان اس کا پورا نہ ہو وہ متزلزل ہو کے دوسری طرف چل پڑتا ہے تو وہ پھر اپنا راستہ بھول جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی پھر مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی جو اللہ کے سچے بندے ہیں اور مدد انہیں کے ساتھ حال ہوتی ہے وہی بات نہیں کہ پھر اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو حکمرانی کرنے کا توفیق عطا فرمایا یہ انہی قربانیوں کو کیا تھا نتیجہ تھا تو اللہ کی مدد وہاں پہنچ گئی اور اللہ نے پیشنگوئی بھی کی تھی کرنا سید فون اللہ, اللہ افواج گروہ در گروہ جوگ در جوک لوگوں کو دیکھیں گے کہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے یہ دور پھر آیا اور مسلمانوں نے یہ دور دیکھا ہر دور میں جب بھی مسلمانوں نے تکالیف برداشت کی اس صبر کیا اللہ کی مدد مانگتے رہیں اللہ کے دین پر قائم رہیں ڈرے رہیں تو مقدر میں انہی کے حق میں اللہ جلشان کامیابی کا کیا کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں جو تھوڑا سا متزلزل ہو جاتا ہے تو اپنے دین سے بھی وہ رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں کرتے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی تفیق تع فرمائے یس القماضی یہ حتیق نمبر ہے دو انشاءاللہ یہاں سے